سرکت ات بل، کی،, کی, کی،, کی, کی بلا بے اجازت تمہارے حرام اسرا پھڑ کے لیے اتا کاٹن دے گجر پڑ کر دادا کے پاس ابل ابدی تا متم سے رضی کر او جاچے تم پڑ کر جو کےما بدی کوانی پر تے ولارق وج سامت سامت سر اسین دے پورا رسول اللہ نے بولا وہ لام کر چھا قدار ابا کو ہمارا رق پر تلق جب دے گردن بانے رکان کپڑے پر تھی نابے بدی کومان پرتے تب کو خارا کٹ بکئی اے کو دا رسول اللہ با پور پور دے باقول عام لے پورا کوشیا تمرا وائید دے اللہ سبحانہ و تعالمہ او تے ایسے کر گئے بسن تے القليم <سؤال> من الغلول <سؤال> انه دوادو گناہو شان دے نا لبجوری القليم الحكم من الغلول یعنی قوم کی نذر گناہ پڑے کہ راضی انسان کی فلت کی مرادی اور ذابل مثلا ولا من ابن امر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حرقم متاعه عبد الله نے امر علی کی چہ اس روان دے ذکر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بھائی کی نشتر جحرقم عاریت متعال غریب نے وہاذا صحہ ندیم مساکی یہ سنے دمال نعمت نشی فرد کی انداز سامان مسری شکنیش سنے تراوت مقدم شریف ابو ذؤر اور رواۃ تحریک متعال غاز ذکر پڑھی درا سالم برہت پای عبد اللب بن مرنا ان رسم صحہ کی دین جلد ابو باز کے درس و ورل صحہ کی ذکر سمیت اب یحدثنا عامر نا عن النبي صلی اللہ علیہ نزوجت تمر رجل قد غلظ فاحرق متاو اسن عمر جاء مال پر کرنے کا دار ضمان غنیمت تویسد سما اره به مقفان ذکر کرے بخاری کی تاریخ کبیر کی مناقد کرے خدا بدی دلیل پیش کی لیکن ذا باطل دے رہے اسن اور روات ضعیف ہیں الحدیث کی ذکر تحریک المتا نو سے لے کی ذکر تحریک متا دے نہ رہ دیو جنمور تاريخ متالقان بني كيذا تزي او كريدا ينيز زاراشه هذا مكتوب مثلا دا زاد احمد بن حنبل ابداي تبازو دماو دشان يهرك متالقان بلا بغدروات ف انا كان ايلان مرثولا كان لاكن سامان بني سامان سامان تو نہیں سڑ کر, کر رہے میں تم کو پتہ ہے کہ کبری پر جو سوالات ہیں ان کا جو گاڑی بھٹکی یہ جی جی گاڑی حرکت نہیں وہ سن پڑی یا موجود اباتن فقط قال الله تعالى عبد الله وقال السلام كان جراتا ان قرقرات کے طریقے کر کر کر اور ما میرے نے مجھے میرے ورغانے تمغان قرہت على لونون قالوا دو غربت فوغنمت حاصلو تفصیل دے مثالی وہ کہا ذکر امام کا مجاہدین اور جامع یا وسلے مات لیکن گڑت محتاج اور بسرت احتیاط جو جا جواب دارت انتظام حاجتوں سے قدر حاجت یا اجازت تعمیر تجربہ کام کے بیس ہزار ہمارے جب ہماری وان ارتنا اسم الله جمله هذه للتغديد ذكر هذا الشيء في نويهي راجل مارادر حال دار شروع ياسيدي دار تشرب رزبه وقول ليسن وليس تعالى ذا الحسين او انه حالات करके जिंदा महाराज متصل نمن باسل بتا حديث كما قال كما عمله محمد في الفتوح وبلاد زين وقلت خلاصا مدار الا خلاسا محرام <تصفح> راہا کہ ماتر دل خردانا چھ دا ذکر وقا تا بیتن وقان بیتن فی خس حم دا کوٹوں کیا کہ خس حم مسئلہ دا دا قلب ایسا دی دا دیو جنا کر گئی وقارو صدب بیتن فی خس حم دا قائدت دا رچی اللہ کو ذکر کیا سیدی خنینینوں سے سبس دا سیدی لکھا ذکر گئی شاید دا چھ دا رواہ طرح قلب راہ امر واسیل قال وقالم الصدر بیت في قسم يو قوتوا بقسم كما لدي کی زبان سلام بالی گرے جزب خضر لم ذل میں تم دے انند سناوندے حضور موجود ہیں سے ہم تو سے علامہ سیندی کرے مقام بے وفا نے بیت کی ہے با مضمون قسم یہ قسم یہ عبادت روزم یعنی کی عبادت روزم میں قسم في قسم یہ عبادت خسم؟ جو سیدن. بلکہ عبارت قسم ہے داغستانم کہ بدی کہ وہ دارے با قسم قبیلے باد کو مسلمان کا مہمان گنگلوں کو بھی ختم <تصفح> سے نوحیت منا مزلوان و زابکلیمہ رحمت النبی علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و آلہ فدرال خراب کے نقصان خبر ہے دو سوارش کی دو سو کی دو سو سو کی ہمارے باب النظار کرنے لگے لو نے دار کی شورا نے اس طرح نظر تھا شعور اہل جموع کی طالب شورا مینان کتاب قیصن ذکر کے حدیث دار لذوعر کر وہ شعور الممرا کے حکم اجازت ان کی ضرورت پیدا کی اجازت ہے اللہ جدا جائز تذکرہ مسلوت تجدیدہن برpandون نہیں جائے گی وہ تجدیدہن ضرورت پیدا کی تذاب جائز دا عثمان بکا خانگی اگر وہ تجھے کا دارو نو بدوانی انیل عالم مددی جرا صاحب زفید پاسی بار کی ضرورت ہے استعمال کرنے کی اعلی رہت اشارے کی ضرورت ہے استعمال کرنے پر وہ رہمان اگرے سمیت وہ پور باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے بدلی دی ضرورت ہے خدا کا خیال ہے بدلی بدلے فارق پر ظخر جاتے فَقَالَ <سؤال> كَمَا كَانَ يَقُولُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ فَخَطَّ كِتَابًا فَتَنَازَلَ رَأْسَ الْفَصْلِ كَتَبَ قَالَ لَمْ يَكُنْ بِقَمْ لَا تَقْرَئْنَا أَوْ لَهُ الْجَارِدَانِ نَكِي مِنْ هُدَى قَوْلَهُ وَقَالَ لَا تَاجَلْ مَا لَكَ انا لله وانا اليه راجعون يا اهل انا تويده انهم يادن غزله فنلينا بقول امر دعني اجي وانا تبعن الله لا الله ليك انه يستحق القتل فذهب بدر لا لله ذهب بدر لي وكلفه الله تما بكذا قال الله تعالى له بدر قال تشوي من النوابين يا عنا يا عباد امر السيد امام كردي ما الى امر زظيم دي رسول <سؤال> اللہ تا بخیال کی رہی ہے کہ جب میرا شدی نبی تو عبداللہ <مترض> <مترض> جہاز ان شاء اللہ پروتم کے نشرے ان شاء اللہ اور پروت سالم کے نشتے دو سو شرما سبھا کی حض گزار شریف وہ انشاءاللہ کشم دادا علیہ التردی پر جان تبریک دے انشاءاللہ زیارت کی اور حضرات اماں بڑے حضرات اور سو دو ذات دے کیڑی ہتا اماں اور زاد راہ حضرت علیہ السلام اور سریعا اسلام رسول امهنین دروازے پر وقت حم ابو طلحہ شاہ صاحبوں نے دو خلاصے راہ بردار یاد پڑی جلدی راکات راہ بردار ابو طلحہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ جن اللہ فذہ تغلیب دوں سے قربان شی وا یودوں اللہ ماس تمام قربان قالے کہ بن رحم معلوم اج راجزان لاول عبادت ہوتا فقالبا سوبردا راو ولا راوبر دو ملا مغرانو مقو پنج بارے نظروند نگی فالمقبال واتھا وتبريد الخيرادر فالقاها عليها اگر جامے کر پاس سوبر دو ملا واسلح لهما مرکوا ڈار دے پر تیار کے سلاخ در مرک قطمت بسمک کرے کہ والتنقرمون تے تافر روانہ دینبیلہ السلام فلا ماشرفن المدینہ انا ایمون تافر او دینہ لے فَقَالَ <سؤال> لَهُمْ آلِ <سؤال> فِرْعَوْنَ اِسْجُدُوا لِمُوسَىٰ وَلِهِارُونَ فَكَذَّبُوا وَعَصَوْا فَقَالَ يَا نَبِيَّ لَا يَجْلُبُ بِكَ تھانہ کلی دین شو شہر مدینہ تن پھاؤ شہر مدینہ او قال اشرف المدینہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اى من داون اى دون اى نظر اپھورا استاد گلا نہیں اتا ضد کرنا داشان چھ پر باغون کو باجو ماری جو جہال سے بلا رہا ہے دا د پسند قبائل کرا دا ڈز یو دا دمان میو دا ترقو پیٹائی قال کرا ادا کریں نبی می سفرے الصلاۃ ذات تحیت السفر نے تو نہیں کہیں نہ تو کہ سنات خیر برکات نہ کوڑ کی حدیث کی نعت اور جنازے بغیر جو برکات کے لاول جماعت طلار سے اور صرات اذا کل سبوت تو گنم مقامات درشے دو سو مریادہ شکریہ جراش جی بکار سلوخی ہوگیا جیزمی زالا رکی کنیجر خوالر کا بابو قام اندر خدوس قامر کو اوقت در آتنوں کی نشکری پی حسد بانی ہے وقامر محمر یکترو لیمیم شاہ عاصم دار ہے جی عبداللہ محمر کہ سفر کے عادت دروجین ہو سفر کے بروجین نہیں ہوئی انہیں پردی اور انہیں لگی اور کور او او کے عادت دی حد زیاد نبضی روجو کچی سفر تب آؤد رہا ہے انہیں سندہ سندہ روجو کیتا ہے اور عالی <سؤال> نے میں تو امر کا اور دیو نے کا جو مد مستعبات彼此 سے بعد ہے کہ زمان اللہ اور کہہ رہا ہے ہمت کرو ابدار بیکاؤں نکلا میں چلاوند را اگر نے بار نہ دی یم یخشا دفع دار تش چلا تم تو فاطمہ مسلمہ دفع اور یا محمد نہ جو مخار میں دوسرا انجبر نذلا ان رسول <سؤال> اللہ <سؤال> ان رسول <سؤال> اللہ کہ لازم ما انوار لاکنے جاگرہ جاگرہ مدرا کرامی اسلام میں نبیضان باہر لوقیا نے یہ درکہتی تھی تیرا کو سمند پائی کراما خریما پیران ہمارا دیبا دیبا کرے تھی وہ بیاہ لگا میں بڑا ماکیم میں بڑا ماکیم مدینہ دامران تمہارے نے انور چمر نے وہ زمانے لگا نے وہ زمانے نے تمہیں لائی وہ دگرتن اول ولی اور جو موجود نہ